Hmm, आज के इस तफसीली जायजे में हम रिवायती ख़बरों या उन सतह ही बहसों से बहुत दूर जा रहे हैं जो जो रोज़मर्रा हमारी स्क्रीन पर चलती रहती हैं जी बिल्कुल क्योंकि आज का मौज़ सीधा हमारे माशरे की जड़ों से जुड़ा है ایسا ہی ہے آج ہمارا ہدف وہ چھپی ہوئی خامیاں ہیں جو دراصل غربت اور افلاس کو جنم دیتی ہیں اور اس ساری گفتگو کی بنیاد ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر ہے سید جہان زیب کے مضامین کا مجموعہ ہے نا ہاں جی آ, کتاب کا نام ہے فکری سے ہمراہی تک اس میں سے ہم نے ایک مخصوص مضمون چنا ہے جس کا عنوان ہے نظام کی پیدا کردہ بھوکو افلاس ये एक ऐसा तजिया है जो आ, समाजी मसाइल को देखने के हमारे पुराने जावियों को पूरी तरह चैलेंज करता है अच्छा इससे पहले की हम उस तहरीर की गहराई में उतरें एक इंतहा अहम वाजह करना जरूरी है जी बिल्कुल वो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है ہاں کیونکہ آج کے اس مخض میں سماجی اور معاشی مسائل کو ایک مخصوص مذہبی خاکے کے اندر رکھ کر پرکھا گیا ہے یعنی خاص طور پر شیعہ اسلامی عقائد اور نظریہ امامت کو بنیاد بناتے ہوئے ایک متبادل نظام پر بات کی گئی ہے صحیح تو اس لیے ہمارا مقصد قطعی طور پر کسی مخصوص فریق یا عقیدے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے اس تفصیلی جائزے کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ اس کتاب میں پیش کیے گئے افکار کو پوری دیانتداری سے سننے والوں تک پہنچایا جائے بالکل تاکہ سننے والے خود اس بات کا ادراک کر سکیں کہ مصنف ان خامیوں اور ان کے حل کو کس نظر سے دیکھتا ہے جی یہی ہماری غیر جانبداری کا اصول ہے تو وہ سوال جو آج کی اس پوری بحث کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی فلائی ادارے اور این جی اوز معاشرے سے غربت ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں یا پھر وہ جانے انجانے میں ایک ایسے استصالی نظام کی پردہ پوشی کر رہے ہیں جسے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے یہ واقعی ایک چونکا دینے والا زاویہ ہے چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں مضمون کے بالکل آغاز میں مصنف دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خیراتی ادارے اور دسترخوان کبھی بھی بھوک کو ختم نہیں کر سکتے مطلب ان کے نزدیک بھوک وسائل کی کمی کا نام نہیں ہے بلکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مصنف ان فلاحی سرگرمیوں کو محض ایک وقتی ریلیز کے طور پر دیکھتا ہے اب دیکھیں نا अगर हम इसे एक रोजमर्रा के मिसाल से समझें तो फर्ज करें कि एक घर की छत से पानी टपक रहा है क्योंकि पाइप फट चुका है जी पाइप फट चुका है अब घर के लोग इस टपकते पानी के नीचे बाल्टियां रख देते हैं बाल्टियां रखना इस वक्त फर्श को तो बचा लेगा लेकिन लेकिन क्या उससे पाइप ठीक हो जाएगा नहीं बिल्कुल नहीं اور مصنف کی دلیل بھی یہی ہے کہ جب کسی معاشرے کا معاشی نظام اس طرح ترتیب دیا گیا ہو کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے تو وہاں خوراک کی کمی نہیں ہوتی بلکہ گردش رک جاتی ہے یعنی جب کوئی خیراتی ادارہ کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ صرف اس دن کی بھوک مٹا رہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے وہ اس ٹوٹے ہوئے پائپ کو ٹھیک نہیں کر رہا جس نے اس انسان کو محتاج بنایا ہے لیکن ضرور اگر آج کوئی شخص بھوکا ہے تو اس کے لیے تو وہ ایک وقت روٹی ہی سب کچھ ہے نا کیا مصنف اس فوری ضرورت کو یکسر مسترد کر رہا ہے نہیں نہیں مصنف کا زاویہ اس پر تھوڑا مختلف ہے وہ فلاحی کاموں کی نیت پر شک نہیں کر رہے ان کا اصل نشانہ وہ حکومتی ڈھانچہ ہے جو ان اداروں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اچھا یعنی ریاست اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہے جی تحریر بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب مخیر حضرات غریبوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ان حکومتوں کو ہوتا ہے جن کی اصل ذمہ داری تھی ہاں وہ تو ان این جی اوز کے کاموں کو ہی اپنی کامیابی سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتی ہیں بالکل غریب کو روٹی مل جاتی ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یوں اس ظالمانہ نظام کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے مونوپلی کا کھیل چل رہا ہو منوپلی? وہ کیسے مطلب کھیل کے دوران ایک شخص نے بورڈ کی ساری جائزات پر قبضہ کر لیا ہے اور باقی کھلاڑی دیوالیہ ہو چکے ہیں اب وہ امیر کھلاڑی ان غریب کھلاڑیوں کو تھوڑے سے پیسے خیرات میں دے دیتا ہے تاکہ وہ کھیل میں بنے रहें हां ہاں اور اگلی باری میں پھر سے اسے کرایہ ادا کر سکیں بالکل وہ انہیں اتنا طاقتور نہیں ہونے دے گا کہ برابری کی سطح پر آ سکیں بس اتنا دے گا کہ زندہ رہیں اور نظام چلتا رہے یہ مثال بہت زبردست ہے اور تحریر کا یہ پہلو واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ فلاحی ادارے ایک طرح سے نظام کی ناکامی کو سہارا دینے والی بساخیاں بن چکے ہیں تو اس سب کا حل کیا ہے مصنف کا ماننا ہے کہ جب تک بنیادی نظام درست نہیں ہوتا بھوک ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کی طرح چلتی رہے گی اصل حل خیرات میں نہیں بلکہ سماجی انصاف کے قیام میں ہے مطلب روزگار کے مواقع اور تعلیم و صحت تک مساوی رسائی صنف محض تنقید پر نہیں رکتے بلکہ ایک متبادل حل کی طرف جاتے ہیں یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ تنقید کرنا تو ایک بات ہے لیکن ایک مکمل متبادل نظام کا خاکہ پیش کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے اور وہ متبادل نظام نظریا امامت ہے ہاں مصنف نے شیعہ اسلامی عقائد کے نظریائی امامت کو پیش کیا ہے اب آم, عام طور پر جب امامت کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً ایک مذہبی یا روحانی بحث کی طرف چلا جاتا ہے جی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس تحریر میں اسے ایک سیاسی سماجی اور معاشی نظام کے بلو کے طور پر پیش کیا گیا ہے تو اس نظریے کو معاشرے کی زمینی حقیقتوں کے ساتھ جوڑا کیسے گیا ہے یہی تو اس مضمون کا سب سے منفرد پہلو ہے مصنف نظریہ امامت کو محض عبادت تک محدود نہیں رکھتے وہ اسے ایک جامع جامعہ نظام کی بنیاد قرار دیتے ہیں ان کے مطابق جو قیادت معاشرے کو چلائے گی اس کا محض عقل مند ہونا کافی نہیں ہے تو پھر کیا ضروری ہے؟ اسٹا الہی انتخاب اور معصوم ہونا ضروری ہے اب معصومیت کے اس تصور کو اگر ہم سیاسی اور معاشی عدت سے دیکھیں تو اس کا مطلب ایک ایسی قیادت ہے جو ہر قسم کی ذاتی لالچ بدعنوانی اور خطا سے پاک ہو آہا. یعنی اگر ہم اس تصور کو آج کے معاشی ماڈلس پر لاگو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو کسی بھی قسم کی لابنگ کا شکار نہ ہو بالکل اور سرمایہ داروں کے دباؤ میں نہ آئے کیونکہ آج کے نظاموں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسیاں بناتا ہے اس کے اپنے مفادات بھی انہی پالیسیوں سے جڑے ہوتے ہیں جب لیڈر کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا تو پالیسیاں صرف عوام کے لیے ہوں گی اسی بنیاد پر اس نظریے کا اگلا قدم عدل و انصاف کا قیام ہے مصنف نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہے ان کی کوئی عملی مثال بھی دی ہے انہوں نے جی انہوں نے خاص طور پر امام علی علیہ السلام کے دور حکومت کا حوالہ دیا ہے اس حکومت میں بیت المال یعنی ریاستی خزانے کی تقسیم کا جو طریقہ کار تھا وہ آج کی جدید فلاحی ریاستوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے مطلب وہاں حکمران کا بھائی ہو یا کوئی بھی عام شہری سب کے لیے برابری تھی ایسا ہی ہے وہاں وی آئی پی کلچر یا مراد یافتہ طبقے کا کوئی تصور نہیں تھا اور اسی عدل کی فراہمی کو مصنف نے مستقبل کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کے تصور سے بھی جوڑا ہے نا جی بالکل اس نظریے کا حتمی مقصد ہی ایک ایسے عالمی معاشرے کا قیام ہے جہاں استحصال کی رتی برابر گنجائش نہ ہو لیکن ایک سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آ, کیا صرف اوپر سے سخت قوانین نافذ کر دینے سے معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے قانون تو موجود ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس میں سے چور راستے نکال ہی لیتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف ایک اور نہایت اہم عنصر متعارف کرواتے ہیں اصلاح اور تربیت हم. تحریر میں واضح کیا گیا ہے کہ امامت کا نظام صرف پولیس کے ذریعے قوانین نافذ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی فکلی اور اخلاقی تربیت کا نظام بھی ہے ظاہر اگر معاشرے کے افراد میں ہمدردی نہیں ہوگی تو کوئی بھی معاشی قانون اکیلا کام نہیں کر سکتا بالکل نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسی قوم چاہیے جو اندرونی طور پر بدعنوانی سے نفرت کرتی ہو یعنی اگر نظام منصفانہ ہو لیکن معاشرہ منافع خوری کا عادی ہو تو بات نہیں بنے گی اور اسی تربیت سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جس کا ذکر مضمون میں اخوت و وحدت کے عنوان سے کیا گیا ہے جی کیونکہ جب آپ ایک معاشی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ایک بکھرا ہوا اور فرقوں میں بٹا ہوا معاشرہ کبھی بھی مستحکم نظام کھڑا نہیں کر سکتا سماجی ہم آہنگی بنیادی شرط ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان سب پہلوؤں میں سے جس چیز نے مصنف کے دلائل کو سب سے زیادہ قوت بخشی ہے وہ ہے اس نظریے کا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پہلو انہوں نے تاریخ کی کوئی مثال دی ہے اس حوالے سے جی انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی مثال پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں دی گئی قربانی عموماً کربلا کو ایک تاریخی المیہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن اس مضمون میں اسے ایک استحصالی نظام کے خلاف ایک منظم بغاوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ زاویہ بہت غور طلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وسائل پر چند غاصب قابض ہو جائیں تو اس نظریے کے تحت گھر بیٹھ کر صبر کرنا کافی نہیں ہے بالکل یا محض فلاحی اداروں کو چندہ دے کر خاموش ہو جانا بھی کافی نہیں ہے ہاں بلکہ یہ نظریہ اس ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا تقاضا کرتا ہے کربلا اس بات کا بلو ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا واجب ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس گفتگو کے ایک بہت ہی عملی حصے کی طرف لے جاتا ہے جب انسان ان تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے تو یہ سب ایک بہت ہی بہترین اور مثالی تصور لگتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب عملی جامہ کیسے پہنتا ہے جی کیا یہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جو آسمان سے اچانک اتر آتا ہے اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا تو پھر اس درجے کے عدل کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے مصنف کیا شرائط بیان کرتا ہے اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو مصنف نے قیام امامت کی شرائط کے حصے میں اسے بڑی تفصیل سے کھولا ہے تبدیلی صرف آسمان سے نازل ہونے کا انتظار نہیں ہے تو زمین پر حالات کا سازگار ہونا شرط ہے بے شک لیڈر کا انتخاب الہی ہوتا ہے اور اللہ کا ازن شامل ہوتا ہے لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ جو ایک شرط سب سے اہم ہے اور جس کا تعلق عام افراد سے ہے, وہ ہے عوام کی نصرت و حمایت hmm, یہ لفظ نصرت بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک عوام خود اس کڑے عدل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ کہ مطلق عدل برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا بالکل ہے. جب برابری قائم ہوتی ہے, تو جو ہوتا ہے ان کے ناجائز فائدے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس گولی کو نگلنے کے لیے تیار ہے یہی تو اصل سوال ہے. تحریر میں یہ بات کھل کر بیان کی گئی ہے کہ امام کا مقصد بے شک عدل فراہم کرنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں مثال کے طور پر امام مہدی علیہ السلام کے, کے حوالے سے بھی یہی شرط بتائی گئی نا جی کہ دنیا میں ظلم کی انتہا اس نہج پر پہنچ جائے کہ لوگ خود عدل کے قیام کے لیے بے چین ہو جائیں جب تک عوام بیدار ہو کر اس جد و جہد کا ایندھن نہیں بنتے محض ایک نظریے کا وجود انقلاب نہیں لا سکتا تو اس سب کا حتمی مطلب کیا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح این جی اوز محض وقتی ریلیف دے رہی ہیں ہم نے نظریہ امامت کے اصولوں کو بھی پرکھ لیا اور عوام کا تیار ہونا بھی سمجھ لیا جی لیکن اس سب کو ایک عملی حقیقت میں کیسے بدلا جائے مصنف سید جہانزیب آبدی ان نظریات کو ایک کامیاب سماجک انقلاب کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کیا خاکہ پیش کرتے ہیں مصنف نے اس کے لیے چند ٹھوس اقدامات کی نشاندہی کی ہے سب سے پہلا قدم فکری بیداری ہے احا... کیونکہ انقلاب گلی کوچوں سے نہیں ذہنوں سے شروع ہوتا ہے بالکل عوام کو ان کے حقوق اور اس استحصالی نظام کی مکاریوں سے آگاہ کرنا پہلا مرحلہ ہے لوگوں کو یہ شعور دینا لازمی ہے کہ غربت ان کا مقدر نہیں ہے بلکہ ان پر مسلط کی گئی ہے اور جب یہ فکری بیداری آئے گی تو قدرتی طور پر عوام کی حمایت حاصل ہوگی لیکن اس شعور کو کوئی سمت بھی تو چاہیے نا جی اور اسی لیے تحریر کے مطابق ایک مضبوط اور مخلص قیادت کا ہونا ناگزیر ہے ایک ایسی قیادت جو خود مفاغات کی غلام نہ ہو جو لوگوں کو یقین دلا سکے کہ مسائل کا حل اسی عدل پر مبنی نظام میں موجود ہے قیادت کی اخلاق کی برتری کے ساتھ ساتھ مصنف ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ پہلو کی طرف بھی آتے ہیں جو کہ معیشت ہے یعنی کوئی بھی نظریہ اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ لوگوں کے پیٹ بھرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اس لیے مصنف کی ایک بڑی تجویز معاشی خود کفالت ہے مقامی وسائل کا بہترین استعمال اور سنتی ترقی hmm. اگر ایک نظریہ بہت اعلیٰ ہو لیکن ملک قرض کے لیے بین الاقوامی اداروں کا محتاج ہو تو انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ بات ہمیں مضمون کے آخری پہلو کی طرف لے جاتی ہے یعنی خارجہ پالیسی اور استعماری طاقتوں کا کردار کولونیل مائنڈ سیٹ جی عالمی طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ کوئی ملک خود مختار ہو اور ایک ایسا نظام قائم کرے جو ان کے سرمائے کو چیلنج کرے اور ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی استحکام سب سے اہم ہتھیار ہے بالکل مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ایک جرت مندانہ خارجہ پالیسی اسی وقت بن سکتی ہے جب عوام متحد ہوں اور معیشت خود کفیل ہو یہ صرف چہرے بدلنے کا نام نہیں ہے بلکہ پورے ریاستی ڈھانچے کی تبدیلی کا نام ہے یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا تناظر ہے جو ہمیں ستی سوچ سے نکالتا ہے اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ بھوک اور غربت محض خوراک کی کمی کا نام نہیں ہے جی یہ معاشرے میں عدل اور انصاف کی موت کا نام ہے اور مصنف کا یہ ماننا ہے کہ اس کا حل این جی اوز کے بینک اکاؤنٹس میں چندہ جمع کروانے میں نہیں ہے اس کا پائیدار حل ایک ایسے مستحکم اور منصفانہ نظام میں پوشیدہ ہے جو معاشرے کے ہر ایک فرد کو عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دے اس مقام پر پہنچ کر ایک انتہائی اہم اور کڑوا سوال جنم لیتا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ مصنف فلاحی اداروں کو وقتی پٹیاں قرار دیتا ہے جو ایک ناکام نظام کے زخموں کو چھپاتے ہیں جی تو اگر یہ تجزیہ حقیقت پر مبنی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی مخیرانہ سرگرمیاں جو محض چندہ اکٹھا کرنے پر مرکوز ہیں دراصل اسی بڑے سماجی انقلاب کا راستہ روک رہی ہیں جو حقیقی انصاف کے لیے ناگزیر ہے ہوں hmm. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا کر اپنے ضمیر کو تو پرسکون کر رہے ہوں لیکن انجانے میں انہی ظالموں اور طاقتور طبقے کی کرسی کو مزید مضبوط کر رہے ہوں ایسا ہی ہے کیونکہ ہم غریب کا پیٹ بھر کر حکمرانوں سے جواب دہی کا حق چھین رہے ہیں اور خود ان کی نااہلی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سننے والوں کو یقیناً دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ